بدن تعال نبدا شروع كان الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر واغيابك فتاخر والرجز فاهر ولا تمنن تستغفر وربك فاصبر معرفه النبي وسلم کے متعلق چل رہی تھی کہ آپ کے متعلق جن چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے ان تمام کا تقریباً تشکرہ اللہ رب العالمین نے سورت المدثر کی ابتدائی ابتدائی آیات ای ای ای ای ای میں ذکر کر دیا ہے اور اس میں کئی چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا یا مدثر کمفا اندر ربکا فقبر و سیا بکا فتحر وررج کا فہجر ولاقر و رب کا فصبر یہ ہی اللہ نے حکم دیا جس میں سے تین کا تذکرہ گزر چکا ہے یا یہ کمف عندر و ربکا فقبر و سیا بکا فتحر تین کا تذکرہ ہو چکا ہے آج انشاء اللہ ہم چوتھی چیز کا تذکرہ کریں گے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وقت وررج ذہ حجر اے نبی اور آپ رجز کو چھوڑ دیجئے آپ اس سے کنارے رہیے دور رہیں وررج ذفہ رجز رج کمانا سمجھنا ہے شیخ الاسلام ابن تیمی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ یہاں ورج ذفہ ماں نے بتایا رام سنم یعنی جس کو ہم آپ کہتے ہیں سونم سنم سے اللہ بت پرستی اللہ تعالی نے تاکید کی کہ بت پرستی سے ہمیشہ دور رہا جائے بت پرستی سے بت پرستوں سے شرکی اعمال سے ہمیشہ دور رہیں اللہ حرب العالمین نے قرآن پاک میں متعدد مقام پر انسانوں کو بت پرستی سے منع کیا ہے ورج دفعہ آپ اپنے آپ کو دور رکھیں بچا رکھیں رج یعنی بت پرستی سے دو لفظ ہیں ایک تو ہے سنم اور دوسرا ہے وسن سنم اور وسن دونوں سے اللہ تعالی نے ہمیں دونوں کی عبادت کرنے سے منع کیا ہے آپ یہاں دیکھیں شریک اکبر میں سے ہے کہ وہ رج دفعہ آپ رج دیں رج سے آپ دور رہیں قرآن پاک کے مختلف مقامات پر دونوں چیزوں سے منع کیا سنم اور وسن دونوں سے منا کیا لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے دونوں شرک ہیں دونوں بوتھ پرستے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے رج کہتے ہیں کہ ایسا ماں بوتھ جو شکل صورت جس کی بنی ہو شکل صورت والا مجسمے والا جو معبود ہوتا ہے جسے مورتیاں ہیں ان کو کہا جاتا ہے سنم عربی زبان میں اور اسی کو کہا جاتا ہے رشت و رجد یہ ہے رشت معبود غیر اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے اگر وہ جسم والا ہو شکل و صورت والا ہو مجسم ہو تو اس کو کہا جاتا ہے سنم بت عام سلفز ہے بت میں دونوں ہیں لیکن عربی میں سنم یا رجد رجد رجد اس کو کہتے ہیں جو معبود ہے اور جسم والا ہے مجسم ہے مورتیاں ہیں ان کو کہا جاتا ہے سنم اور وسن کہتے ہیں وہ معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے لیکن لیکن وہ مجسم نہیں ہے شکل و صورت والا نہیں ہے ایک عام سا لفظ ہے ہو سکتا ہے درخت ہو دریا ہو سمندر ہو کوئی کنواں ہو کوئی چشمہ ہو شجر اور حجر کوئی بھی ہو جس کی جو مجسم جسم والا نہیں ہے شکل و صورت والا جس شکل و صورت نہیں ہے والا جو معبود ہے جس معبود کی شکل صورت نہیں ہے اس کو کہا جاتا وسن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر وسن کی بھی عبادت کرنے سے منع کیا ہے فرمایا نوا تبود نمند اوسانہ لوگ تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے وسن کی عبادت کرتے ہو سرت الحج کی آیت ہے فش تنگ الرشت من الفانی تم تنگو کو چیز کی عبادت سے بچو جو جیسے سنم شرک ہے جنم کی عبادت کرنا یا یوں کہ بت پرستی میں دونوں شامل ہیں جو شکل و صورت والا ہو وہ بھی بت پرستی ہے اگر اس کی عبادت کی جائے اور جو شکل و صورت والا نہیں ہے شجر حجر درخت دریا ندی نالا کے شکل میں جو ہو اس کی جو عبادت ہوتی ہے جو صورت جس کی شکل نہیں ہے اس کو وسن کہتے ہیں اس کی بھی عبادت بت پرستی ہی میں شامل ہوتی ہے قرآن پاک میں دونوں سے منع کیا ہے نبی علیہ صلاح سلام ایک بڑی عجیب سی چیز آج وسن کا مطلب سمجھتے ہوئے دونوں میں فرق سمجھیں سنم ایسا معبود جس کی عبادت لوگ کریں شرک کریں اللہ تعالی کی عبادت اللہ کی چھوٹ اس کی عبادت کریں سنم یعنی شکل صورت والا نمبر دو وسن جو شکل سورت جس کی نہ ہو درخت شجر حجر سورج چاند یہ سب جو ہے بہت سارے چشموں کی عبادت ہوتی ہے ان کے جو ہیں جن کی شکل سورت ہے ان کو وسن کہا جاتا ہے اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں بڑی عجیب سے بات نبی علیہ سلاۃ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا اور اللہ تعالی سے دعا کہ اللہم لا تجعل تجا القبری وسنت اے اللہ اللہ لا تجعل القبری وسن یوبت اے اللہ میری قبر کو وسن نہیں بنانا کہ لوگ عبادت کرنے لگیں اب آپ طرح اچھی طرح سے ٹھنڈے دل سے سوچیں اگر لوگ اللہ سلفنوانے میری قبر کا کہ عبادت کرنے لگیں میری قبر کو سجدا گاہ بنا ہے تو میری قبر کو لوگوں نے وسن بنا دیا دیکھا آپ نے وسن لا آپ مرز الموت میں دعا کرتا اللہ میری قبر کو وسن نہیں بنانا کہ لوگ اس کی عبادت کریں لوگ نہیں بننے دینا اب پتہ یہ چل گیا ایک قبر ہو نبی کی قبر لیکن اگر لوگ اس کی عبادت کرنے لگے تو قبر کے بنا اس کو لوگوں نے وسن بنا دیا اللہ تعالی نے قرآن پاک فسطنیب الرش مل اوسان وسطنیب القول سورت الحج کی آیت میں وسن کی عبادت سے اللہ نے منع کیا اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے بارے میں اوسان اللہ کو چھوڑ کر کے تو وسن کی عبادت آج مسلمان اس دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے کتنی درگاہیں نہ اس کا درگاہ اس کا مزار کر دیتے ہیں لیکن شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وفن کہا ہے آج کوئی مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس حدیث کو جا دکھیں اللہ لا تجعل القاوری وفن یعبد کہ نبی علیہ صلاح السلام فرمات اللہ میری قبر کو وسن نہیں بنانا کہ لوگ میری قبر کی عبادت کرنے لگیں جس ولی جس پیغمبر جس شہید جس بزرگ کی یا گیر بزرگ کی قبر کا پر سجدہ کرنے لگے وہاں جا کے عبادت کرنے لگیں اس کا طواف کرنے لگیں وہاں اللہ کو وہاں دعائیں کرنے لگے تو اسی قبر کو رسول اللہ علیہ وسلم نے وسن قرار دیا آج وسن پرستی آج ہمارے بر صغیر کے اندر عام آن ہو رہی ہے کوئی اس کو شرک نہیں سمجھتا جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت دی اور دعوت و تبلیغ کا حکم دیا تو اسی وقت اعلان کر دے ورج ذہ یا یوہل مدت سر کمف عندر وربا کا فقبر و سیاب کا فتح ورج دفا حجر چوتھی چیز کمف عندر وربا آپ بت پرستی تھی اللہ کے رسول کبھی بت پرستی نہیں کر سکتے تھے لیکن قوم کرتی ہے امت کرتی ہے نبی کو خطاب کرتے ہوئے امت کو وارننگ دیا کہ خبردار وسن کی رج کی عبادت نہیں کرو اس سے دور رہنا اور آج یہ شرک کے ادے مزار درگاہ ولی کی قبر پتا نہیں آستانہ پتا نہیں کیا, کیا کہہ کر کے وسن کا نام بدل دیا گیا اور لوگ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایک تو مطلب یہ ہے وہ رجدہ یعنی اللہ تعالی نے اس میں نبی کو حکم دیا اور نبی کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا کہ بت پرستی سے شرک سے دور رہیں بت پر پرستی سے اپنی آنکھ کو بچائیں اور اس سے دور رہیں اسی طریقے سے بعض اہل علم نے رج سکا تین مانا بیان کیا ہے اس کو سمجھیں ایک مانا تو آپ نے سن لیا کہ رشر کا مانا و رج میں کا مطلب ہے بت پرستی اور شرک سے آپ دور رہیں ایک دوسرا مانا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رجر کے معنی عذاب آتا ہے اذاب آتا ہے عذاب یعنی ور دفاع اے نبی اور آپ یہ اپنی امت کو پیغام پہنچائیں کہ ایس ایسے اعمال سے ایسے گفتار کردار سے اپنے آپ کو بچائیں جو انسان کو اللہ تعالی کے عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں دفاع جر اللہ کے عذاب والے اعمال ہوتے اپنے آپ کو بچاؤ یہ بڑا ہی اہم ہے ایسی کوئی حرکت کوئی عمل آپ یہ آپ کی امتی نہ کریں آپ یہ میرا پیغام پہنچا دیں جو پیغام اللہ تعالی اپنے نبی کو لے کر کے بھیجا اس میں پانچواں پیغام یہ تھا چوتھا پیغام یہ تھا کہ ورج دفا حجور عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں یعنی کیا مطلب ہر ایسا گنا ہر ایسا عمل ہر ایسی برائی ایسے گفتار و کردار سے آپ اپنے آپ کو بچائیں دور رہیں جس جن گناہوں جن گفتار کردار سے ناراض ہو کر کے غصہ ہو کر کے اللہ تعالی اس گناہ اور برائی کے سبب سے لوگوں پر عذاب دے کرتا ہے تو عذاب ایک معنی یہ بھی ہے ورج دفعہ حضر اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائیں جو عذاب کا سبب بنتے ہیں اگر نہیں بچیں گے اور بچائیں گے امت کو تو امت عذاب کا مستحق بن جائے گی پرانے پاک کے اندر یہ معنی کئی مقام پر ہے ایک اللہ حرب العالم لین کا عنا انزا لنؤمنن امین لگا فرون کی قوم فرعون اور اس کی قوم فرون کے زمانے میں اللہ نے اپنے نبی مثال علیہ السلام کو روس روپے نمبر بنایا لیکن آپ موسال علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہماری اوہ پر یہ عذاب آیا ہوا ہے انڈر اگر آپ اللہ تعالی کے عذاب سے عذاب جو ہم پر اس کو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو ٹال دیں عذاب دور ہو جائے تو ہم لوگ آپ پر ایمان لا لیں گے اور آپ پر ایمان لائیں آ, آ, آ, پر ہم مسلمان ہو جائیں گے دیکھیں یہاں رشد اللہ تعالیٰ کے عذاب کو قرار دیا گیا ہے اس لیے ہمیں ہر ایسے گفتار کردار سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے اقول فرمائیں اکول وکول ادا و اصف اللہ کل معتوب لئی